الله أعوذ بالله مستمع لهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وذهب تمهور المخصفين إلى أنه هو تسيق بقلب وإنما الإقصار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تسيق القلب أمرا باطلا لا بتله من علاقة ومن صدق بقلبه ڈاکٹر ربیل مکمن کی مصنف علیہ رحمان اشارے علیہ رحمان تصدیق کی تاریخ بیان کر رہے تصدیق کی ایمان کی اطلاعی تعریف جو بھی کو مکمل بیان کر دینے کے بعد اطلاعی تاریخ بیان اور اصطلاحی قاری کے اندر شارے نے کئی سارے مذاہب بیان کیے ہیں پہلا مرحب آپ کے سامنے آ چکا کہ ایمان نام ہے اور کے مجموعے کا یعنی پہلا مطلب جو آپ نے پڑھا ہے جو کہ بعض اللہ علامہ شمس العمہ اور فخر اسلام رحم اللہ کا مطلب کہ ایمان ان حضرات کے لیے کی کیا ہے مرکب تھا ایمان کیا ہے مرکب تھا صاحب کے نزدیک تصدیق اور اعتراف دو چیزوں کا نام آج ہم تصدیق کی اصطلاحی تعریف میں دوسرا مقصد پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے جمہور محقین کا جمہور محتقین کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ ایمان کیا ہے بسیط سمجھتے ہے؟ مفرد بسیط بمانا مفرد مرکب نہیں ہے ایمان بلکہ ایمان کیا ہے مفرد ہے، بسیط ہے، بسیط ہے، بسیط. جی بسیط. تصدیق نام ہے، ایمان نام ہے فقط تصدیق اور بس ایمان کے چیز کا نام ہے فقط تصدیق کا نام پیشکار ہوتا ہے فقر تصدیق آپ نے کہا کہ ایمان نام ہے صرف اور صرف تصدیق کا تو پھر جو شخص محاذ دل سے تقسیم کرتا ہو اگر کہ اس کا اظہار نہ کرے تو پھر اسے مومن سمجھنا چاہیے اسے مومن سمجھنا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرف یقین نے یہ شرائط لگائی ہے کہ جب تک انسان اظہار نہیں کرے گا اظہار نہیں کرے گا تو ظاہر اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ایمان دستی کا ہی نام ہے لیکن اظہار کے قرار اس کے لیے کیا ہے شرط ہے احکام دنیا سے قرار کیا ہے؟ شرط ہے احکام دنیا کے اجرا کے لیے کہ دنیا میں ہم اس پر کون سے احکام جاری کریں گے لہذا اب دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جو شخص کسی نے دل سے تو مان لیا دل سے تصدیق کر لی تو وہ عند اللہ مومن ہو جائے گا لیکن عند الناس مومن نہیں ہوگا عند الناس دناک مومن بنے گا کہ جب وہ اقرار کرے گا جب وہ اقرار کرے گا جی یہ تب ہے کہ جب وہ اقرار پر کیا ہو قابل ہو جی لیکن اگر گنگا شخص ہے تو اقرار پر قابل ہی نہیں ہے یہ اس کے علاوہ کوئی شخص جس پر اقرار ہے زبردستی ہے کوئی اقرار نہیں کر سکتا تو پھر اس کی صورت میں تب بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا اب اس بات پر دلائل ایمان صرف اور صرف کا نام ہے یعنی صرف اور صرف تصدیق کا نام ہے تو ڈھیروں ساری آیات ہیں قرآن مجید کی پہلی آئے جن کے دلوں میں ایمان کو کیا کر دیا گیا راش کر دیا گیا مضبوط کر دیا گیا کتے پور پتا بقیر ایمان کو دل میں راشن کر دیا پتا چلا کہ ایمان کا محل کیا ہے صرف اور صرف دل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا احساس ہوا البحمد کہ جو شخص اگر صرف اسلام کے خلاف شاہر شاہر جین شاہر اسلام کے خلاف کچھ برا بلا کے دے لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہے تو وہ بس رہے ہیں تو مان اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو علی دین دین سے کیا ہے؟ اسلام ہے تو اب پتا چلا کہ بھائی ایمان کی جو جگہ ہے وہ صرف دل میں اور ایسے ہی ایک بسے کے موقع پر جب ایک کامل کو قتل کر دیا اس حال میں جب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا صحابی جب قتل کرنے لگے تو کافر میں نیچے پڑے پڑے اس حال میں تو وہ مغلوب ہو چکا تھا اس نے کلمہ پڑا لیکن پھر بھی صحابی نے اسے کیا کر دیا؟ کر دیا دیا قتل دیگر صحابہ نے عام حضرت کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوئے آن حضرت نے فرمایا کہ کیوں قتل کیا تم نے اسے کہا یا رسول اللہ اس نے جو کلمہ پڑا ہے وہ صرف اور صرف موت کے سے پڑا ہے تو اس نے جو کلمہ پڑا ہے صرف اور صرف موت کے ڈر سے پڑا تو عام حضرت نے کیا جواب دیا تھا اللہ شا کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے نہیں پڑا بلکہ آپ کے ڈر سے پڑا ہے اور جان کے خرچے جا... جان... جان کے خوف سے پڑا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان کی جگہ کیا ہے صرف اور صرف دل ہے تو پتا چلا کہ ایمان نام ہے صرف اور صرف تصدیق کا جہاں تک بات ہے اظہار کا اور اثر کا وہ صرف اور کیا ہے دنیا میں احکام کے جاری ہونے کو کیا مطلب احکام کے جاری ہونے کو اگر یہ شخص مر جاتا ہے تو کیا ہم اس پر جنازہ پڑھیں گے کسی طرح اگر یہ شخص مر جاتا ہے تو کیا مسلمانوں میں قبرستان میں اس کو کریں گے وغیرہ وغیرہ جو اس کے مرنے کے بعد جو اقسامات جاری ہونے والے ہیں کیا پر مسلمانوں والے احکام جاری کریں گے یا نہیں تو اب دیکھیں گے کہ اگر اس نے زندگی میں اقرار کر لیا تھا تو پھر تو اس پر مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے لیکن اگر اس نے نہیں کیا تھا تو اس پر مسلمانوں والی کام جاری نہیں ہوگئے نہیں ہوں گے جی یہ ہے جمہور محفین کا مطلب چلیے جمہور محقین دوسرا مسئلہ کہ یہ ایمان کی سراہداری جمہور محفین جس طرف گئے ہیں کہ ایمان نام ہے ملار اور جہاں تک بات ہے اقرار کرنے کی شرط یہ شرط ہے لکھا جرا لکھی ال... جرا دنیا احکام کو جاری کرنے کے لیے دنیا تصدیق لاپت دن دن یہ کہ تصدیق جن کی تصدیق یہ ایک باطنی ہے یعنی خوشیدہ امر ہے خوشیدہ معاملہ ہے لاپت لوگوں من علاقہ دن لیکن علامت اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی علامت ہوتا چل جائے کہ بھائی اس نام قبول کیے اس کے لیے علامت ضروری اور علامت کبھی ہو سکتی ہے, جب انسان اس ہے فمن لہذا اب دو باتیں سامنے آئیں جس نے نزدیک کی دل سے لیکن اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا بلا کا بارہ بتا دیا کے نزدیک تو مومن ہوگا خود موم اقامی دنیا اگر وہ احکام دنیا میں اقدامات کے مطابق وہ مومن نہیں ہوگا لیکن احمد اللہ کیا ہوگا مومن ہوگا من اثر رب السانی ہی کو اور اس کے خلاف دوسرا جس نے اقرار تو کر لیا اسلام کا لیکن جس سے وہ تصدیق نہیں کرنے والا جیسا کہ منافق قبل حق وہ اس کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تو مومن نہیں ہے لیکن لوگوں کے نزدیک وہ کیا ہے مومن ہے بات آ رہی ہے سمجھ کے نہیں بل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے یعنی اللہ کے نزدیک تو مومن نہیں ہے لیکن بچوں کے نزدیک وہ کیا ہے وہاں کا وہ اختیار شیخ ابھی منصور یہی مطلب یہی مطلب جو جمہور محاطین کے ہے شیخ ابھی منصور نے بھی اسی اختیار کیا ہے کی تائید کرتے کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان واطف ہو چکا ہے اور اللہ ایمان اگر کسی پر زبردستی کی گئی اس نے انکار بھی کر دیا لیکن اگر اس کا دل بتم کیا ہوگا مومن وقال اللہ تعالی لما في جب داخل ہو چکا ایمان تمہارے دلوں میں مضبوط رکھیے میرے دل کو دین کر کیا متین تو یعنی ان تمام رسوس سے یعنی حیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان نام ہے آن جب انہوں نے قتل کر دیا تھا اس شخص کو لا اللہ جب اس نے لا اللہ دیا تھا اس وقت جب اس کو قتل کر دیا تھا تو ان کے ان پر آن حضرت نے کیا فرمایا میں نے آپ کو بتا دی کہ جب حالت کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا اس طرح قتل کیا گیا کیسا شخص پڑ چکا تھا آن حضرت نے جب پوچھا نے کہا یار کہ صبح سے موت کے ڈر سے کلوار کے وار کے ڈر سے اس نے کیا کلمہ پڑھا ہے اگر تو اسلام لاتا تو وہ کہہ نہیں لے آتا حضرت نے فرمایا شفق کپل کیا آپ نے دل کو پاڑ کے ٹھیک کیا تھا پتا چلا ایمان کا مرکز کیا ہے دل ہے قلبی کا نام ہے ایمان باقی جہاں تک بات ہے اظہار اور اظہار کا وہ صرف اور صرف مقام کے اضرا کے لیے شرط یہ ہے جمہورین کا علاقائی یہاں سے آگے اور مطلب کا بیاں اللہ تعالیٰ سب کو خیر ویت رہتی ہے سب کو خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوشی خوشیوں صحت والی یا پیت بھری ایمان لمبی زندگی عطا کرنا خود کی خوشیوں خود کی زندگی میں بھی سکون اور خوشیوں بھرے اپنے چہنے والے اپنے اجیب گھر والے پہلو یا خوشیوں بھری خوشیوں بھری سکون بھری